اگر غلط فہم نمبر آٹھ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں حکمران کی فرم برداری کے متعلق یہ ساری کی ساری ہم مانتے ہیں صحیح ہے اس کے کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہیں جو ملکوں پہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں یہ ان خلفاء کے لیے تھیں جو پوری امت کے خلیفے تھے یہ جی صرف ان کے لیے اور آج جنہ خلافت ہے اور نہ ان حکمران کے کسی کے لیے بیات ہے ہم نہیں مانتے جتنی بھی حدیث آپ نے بیان کی ہے یا علماء بیان کرتے ہیں آپ کے صحیح ہم مانتے ہیں لیکن یہ ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہے وہ خلفاء کے لیے اور آج خلافت نہیں ہے تو اس لیے اس ان حادیز پہ عمل کرنا بھی اب کسی پر واجب نہیں ہے اس کے جواب شیخ میں رحمت اللہ علیہ جلد نمبر پچیس صفحہ نمبر تین سو چوہتر تھری ہنڈریڈ سیونٹی فور میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے ہر حکمران جو ولی امر ہے اس کی فرم برداری واجب ہے حت کہ کوئی مرد اپنے گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے اس فرم برداری واجب ہے کہ نہیں واجب ہے سب اور اگر وہ معصیت کو حکم دیتا تب اس کی نہیں مانے گی اس معصیت میں ایک نفرمانی میں باقی اس کی جو بھی فرمبرداری برداری ہے حق پہ ہے اگر گھر کا سربراہ کیوں نہ ہو اور اگر کوئی بھی تین لوگ سفر کرے تو تینوں جو ہے آپس میں سے ایک کو اپنا اپنا امیر بنا لیں گے اور اس کی فرم فرض ہے کہ نہیں فرض ہے اب یہ بڑا خلیفہ تو نہیں ہے کہ پورے امت کے خلیفہ تب اس کی فرم برداری ہوگی تو یہ بات تو مسلمات ہے آپ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں اور جو دلیل آئی ہے قرآن اور سنت میں وہ مطلق ہے عام ہے سب کے لیے یہ نہیں فرمایا قرآن مجید میں اگر خلیفہ ہو تو پھر فرم ادارے نہ ہو تو نہ کرو حدیث میں یہ لفظ نہیں اگر خلیفہ ہو تو مانو نہیں ہو تو نہ ماننا فرم اداری نہ کرنا بلکہ لفظ حاکم کا یا امیر کا عام ہے ولی امر کا لفظ آیا عام ہے سب کے سب اس میں شامل ہیں اور جب ہم واقعے کو دیکھتے ہیں کہ خلیفہ جو پوری امت کے لئے تھا اس کا زمانہ تو کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے یعنی جب چار خلیفہ راشد رب اجمعین کے بعد تقریباً امت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی اور بن امیہ شام میں تھے اور شام کے ارد کے علاقے میں سید عبداللہ بن زبیر حجاز میں تھے جو اس کے گرد کا علاقہ تھا اور مشرق میں اور یمن بھی تقریبا سید عبداللہ بن زبیر خلیفہ مانے جاتے تھے اور اس کے باوجود بھی لانے جو شام تھے ان کو حاکم مانا ہے جو حجاز میں تھے ان کو حاکم مانا ہے اور اس طریقے سے جب خلاف اموی آئی پھر عباسی آئی اور مختلف گروہ محمد بٹتی گئی خلاف عباسی کے آخرے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے کتنی مختلف ملک بنے یہ پہلے میں نے ذکر کیا خود میں مثال دی ہے تو علماء نے دیکھا ہے کہ اب یہ ضرورت پڑ گئی ہے اگر ہم اس کو حکمران نہیں مانتے تو خانہ جنگی ہوتی ہے اور خانہ جنگی میں نہ کوئی جان محفوظ ہوتی ہے نہ کوئی مال نہ کوئی دین نہ کوئی عزت کچھ محفوظ نہیں رہتا تو جو شریعت کے اصول ہیں اور بنیادی اصول ہیں اگر اس کی طرح ہم جاتے ہیں تو ہر حکمران اس میں شامل ہے جس کی فرم فرض ہے اور سیسا فرماتے ہیں آگے اگر اس رائے کو دیکھا جائے جو فاسد رائے ہیں ان لوگوں کی یعنی آج امت کا کوئی امام نہیں اور امت جو ہے جہلیت میں زندگی گزار رہی ہے نہ کوئی امام ہے نہ کوئی ان کا کوئی ہے نہ کوئی سلطان ہے نہ ایسے لوگ جن پر اس سلطان مسلط کر دیا گیا ہے تو پھر ہم انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آپ لوگ ہمیں ایک ایسا امام امت کا جو عام ہے وہ ہمیں دکھائیں کہاں پہ وہ امام کہاں پہ چھپا ہوا ہے پبینا سبز ہمارے یہ کبھی ہو نہیں سکتا اللهم إلا إلا ظهر مهدی أمره اللہ مہدی کے إلا إلا امام مہدی آ تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تب تو امت اکٹھے ہو سکتی ہے ایک امام پر ایک خلیفے پر اس سے پہلے تو آج کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دور کو مد رکھتے ہوئے یہ بالکل مشکل ہے بلکہ ممکن بات ہے کہ پوری امت ایک شخص کے پیچھے لگ جائے اور ایک ہی کی فن برداری کرتے رہے اور ایک کو اپنا خلیفہ بنا جائے